الحمد لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ولتوكل عليه ونعوذ بالله من سروره وننفسنا من, من صيات عمالنا من يهد الله فلا مقل له ومن يبن له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فأول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحترم بھائی اور دوستوں یہ جو میں نے پڑھ لی سے فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ ہمارے رستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے رہنمائی کے راستے کھولتے ہیں وہین اللہ ع مخصین اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مفسرین کے ساتھ ہے احسان کے گرو معنی ہوتے ہیں شریعت میں ایک معنی کسی کے ساتھ ایسائی کرنا اور ایک معنی ہر بات اس جہان میں ڈوبے نہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مفسرین کا جہاں پر مجید میں آتا ہے کم جگہ پر جو ہے وہ اسی کرنے کا معنی بھی لیا گیا ہے اور مفترین مفسرین وہ اور یا اللہ کا وہ گروہ جن کو ہر بات کی بات حاصل ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت کام سے کر رہے ہوں بھیا مالک دیکھ رہا ہے ایک مزدور ہوا تھا جو کام کرتا ہے مالک بھی موجود نہیں ہے ٹھیکےدار بھی موجود نہیں ہے جتنا درجہ کرتا ہے ورنہ وقت ضائع کرتا ہے اور ایک مزدور جو کہتے ہیں کہ مجھے میرا ٹھیکےدار نہیں بلکہ مالک بھی اس وقت آئے وہ دیکھ رہا ہے اس کی کارکردگی دارن تھی تو یہ اللہ کہ وہ گرو جس کو یہ بات حاصل ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ان کو مفت نہیں اور جہازو اور جہاد اور یہ جو, جو لفظ جہاں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے یہ اپنی پوری توانائی اور قبوت کو لگانے کے لیے استعمال ہوا ہے اور سرب لڑنا جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں لفظ کتال استعمال ہوا یا اور, اور تو اس لیے کتال فقط لڑنا ہے اور جہاد جو ہے یہ بہت وسیع مانے گی ساری آلائے کلیمت اللہ کی اور دین کے فروغ کی ان کوشچن ان کو جہاد کہا جاتا ہے ایک آدمی اس نے کو پوری قوت کے ساتھ لگا رہا ہے یہ آدمی مدرسہ چلا رہا ہے دین کو پھیلانے کے لیے درس و تجویز کر رہا ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے مجاہدے کرتا ہے پوری توانائی لگاتا ہے, ہے، وہ درس و کے جو میں ہے کوئی آدمی جگہ جگہ پھرتا ہے ہر جگہ الگ جن کی بات کو بیان کرتا ہے ہر ایک آدمی ہے کوئی نہیں کرتا ہے لگا رہتا ہے تو یہ آدمی جہاد میں ہے یہ آدمی تبلیغ دعوت کے کے جہاد میں، سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو خط کے جواب میں لکھا کہ مجھے آج کل شو بچے سے من آ میری دکھی ہوئی ہیں لیکن دکھی دکھوں دکھ کے ساتھ بھی میں بارہ گھنٹے لائبریری میں برسر تہار رہتا ہوں میں لڑ رہا ہوتا ہوں میں بارہ گھنٹے دکھیانگوں کے ساتھ لائبریری میں کام کر رہا ہوتا ہوں اور تصویر و تعلیم کے شعبے میں کوہن کر رہا ہوں تعلیموں کو وجود میں جا رہا ہوں جو اسلام کے پھیلنے کے لیے اسلام کے فروغ کے لیے اور اللہ علیہ مطلب کے, لیے کے لیے اللہ کے بول بالا ہونے کے لیے استعمال ہوں تو واقعی تین صاحب کی جو کتاب ہے خطبات مدراس خطبات مدرا مدراس جو ہے یہ چودہ سالہ اسلامی لٹریچر میں اپنے موضوع کی واحد کتاب ہے اس کے پایہ کی کتاب چودہ سو سال میں نے نکلی آٹھ تقریبیں ہیں جو مدراس میں کی فتبات تقریبیں ہیں لیکن اس پائے کی ہے کہ چودہ سو سالہ لٹریچر پر پا رہی تو یہ اس دیہات کا نتیجہ ہے جو بارہ بارہ گھنٹے دکھتی آنکھوں کے ساتھ لائبریری نے کام کیا پھر آنکھیں ٹھیک ہو پھر کتنے گھنٹے کیا ہوگا پلیز بھی تو چاہیے اور بڑے بڑے سوفیات گزرے شیخ اب القادری رحمت اللہ علیہ کے بعد میں ایک ایک لاکھ بانے کی عبادی اور چلنے چلنے چلنے کے بعد اور چلنے سلنے کے ذرائع کتنے کم ایک ایک لاکھ آدمی بیان میں آتے تھے بیان میں اللہ تعالی کی محبت کو بیان کر رہے تھے ستر آدمیوں نے سیخ ماری ان کی موت ہو گئی تو یہ بیت القین کا سلاثرت میں کوشش کرنے کے ساتھ کوشش کر کے کام کرتے ہیں یہ جو ہے جہاد ہے اس کا ایک صوبہ ہے اور کے کو کرنے پاگ لڑنے کو کرنے بالکل جانتی جس وقت ضرور پڑے سن دو ہزار پانچ میں برطانیہ کا میرا سفر ہوا اور جگہ میں کنگ کلاس کا دھماکہ ہوا ہوا اور میں جگہ جگہ مختلف ان کی مساجد میں ملاقات میں تقریباً کرنی تھی تو مقامی لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہر مسئلے کی تقریب ریکارڈ ہوتی ہے اور ان کی خفیہ برانڈ کے بہت کر کارکردیں گے ساری مسئلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تقریروں کو لکھتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں تو زیادہ تقریر کرتے ہوئے ہتھیار کرنا اگر جہاد کے مضمون کرنے بیان کرنا اور ایسی بات دھیان میں کرنا کہ ہمارے لیے مشکلیں نہ پیدا ہو گئی میں نے کہا جی ان ہم چافٹ کرو گے ساری پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں تو مشکلیں تو نہیں کریں گے پہلی جگہ جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو چھوٹتے ہی جہاد کا شروع میں کہا جب آ گیا تو جی تو اس کو جہاد کے ساتھ دو شو کر کے بیان کیا اور جدوجہد کو تفصیل سے بیان کیا اور ان سے میں نے غلط کیا کہ دیکھیں ہمارا پروگرام پرمن ہے فلاشتی والا ہے اور خیر والا ہے فلاح فلاح ہدایت اس کو پھیلا رہے ہیں اور امر مان کے ساتھ آشدانہ درخواست کر کے سمجھا بجھا کر کیا سن کر دعوت اللہ جو ہے وہ یہی چیز ہے اردو ہاں؟ الہ سبید رب کا میرا حکمت ہے یہ والے موضوع حضرت تو بلاب نے رب کی طرف حکمت کے ساتھ جھائی بصیرت دانائی کے ساتھ اور موجل حسن میٹھے بال بول, بول کر تو ہم علیہ مستاد السلام کا کلام تو بہت ہی شائستہ ہوتا ہے بہت ہی میٹھا ہوتا ہے تو تو ہمیں تو بتائے ہی کہ میرا حکمت والے موجل حضرت ہے نے رب کی, کی طرف حکمت کے ساتھ اور بلاب میٹھے بول بول کر بلا تو ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں حکمت اور مواجت حسرت کے ساتھ اور سلاشی امن فلاح فلا اس چیز کو ہم چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں اس کو آزانہ طش کرتے ہیں پیش کرنے کے بعد ہی کوئی قبول کرتے ہیں تو آپ قبول کریں آپ کے ردے پر ہے نہیں قبول کرتے ہیں سختی ہی نہیں ہے لا تو دین جبر تو دن میں نہیں ہے یہ کسی کو قبول کرائیں اور لڑنے پر مجبور کیا جائے تو عالم کسی کو لڑنے پر مجبور کیا جائے بجنگامل بجن <سلامت> بجنگامد کے بعد یہاں پر حملہ کر رہا ہے تو آپ آگے ہاتھ باندھ کر آپ تو کھڑے تو نہیں ہوں گے اپنا بچاؤ کریں گے کوئی دفاع کریں گے اتنا ساری باتیں کرنی پڑیں گی دیکھیں پہلی جنگ بدر کی جنگ جو ہوئی ہے وہ مکہ مکرمہ سے دو, دو سو بیس میل دور ہوئی ہے اور بدنام نورہ سے اسی میل دور ہوئی ہے کو پھان لڑنے کے لیے آئے ہیں جو احض ہے وہ تین سو میل دور ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے اب تین میل دور بدنام نو سے ہوئے مدرے یہ بھی کفار لڑنے کے لیے آئے ہیں وزوائے کنڈک جو ہے وہ پانچ میٹ دور ہوئی ہے مدینہ مرا سے اور تین ہوئی سو میٹ دور ہے مکہ مکرم سے گوائے یہ بھی لڑنے کے لیے وہ آئے ہیں اور جو ہے تو ہونین ہے آپ پتا ہے مکان سے جب واپس آ رہے ہیں سب کفار سے گھیرا ڈال دیا پھر انہوں لڑنے کے لیے مجبور کیا ہے اور اگر کا ہے کہ اصلاحی کے روم کا بادشاہ جو ہے تو وہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اپنے اپنے لیے مناسب جو جگہ تھی پڑا ہوا تھا پر جا کر مورچے بندی کر دی وہ موجے بندی اتنی زبردست تھی اور عجیب ترتیب تھی کہ پیچھے جائے تبوک کا چشمہ پانی کا اور پیچھے جائے تو اس کی جو سپلائی کا بڑا کھلا علاقہ اسی لائن اور ان کے لیے آ کے کھلا کرا رہا ہے کہ اس میں آ کر کوئی لا نہیں سکتا تھے ان کو جالنے پڑے پھر آنے سے پڑے. پڑے پھر تو آپ کی کل جگیں ہیں اور فتح مکہ جو ہے فتح مکہ اس لیے کہ جب تین حملے ایک آدمی کر لے تو آپ کو ایسی ترتیب کرنی تھی کہ بڑے کوئی خاموش ہو جائے اس کی جب آپ نے پیش قدمی کی ہے آپ کی جو ہے پیشکدمی والی جگہیں دو ہیں ایک فتح مکہ ہے اور ایک علوہ سبو ہے پتا ہے مکہ میں آپ نے آ ایسے حال میں گھیرا ڈالا ہے مکہ مکرمہ کا لوگ جو لوگ جب بیدار جب بیدار ہوئے تو وہ گہرے میں تھے بالکل ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتی ہے جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی جس طرف حضرت خالد نریض جلال داخل ہو رہے تھے جس طرح چال تل جو ہے باب قدس ہے اور باب عمرہ ہے اور محلہ جرول کا محلہ اس طرف سے وہ داخل ہو رہے تھے اس طرف سے چند نوجوانوں نے آگے آ کر مقابلہ کیس آدمی اسے مارے گئے ہیں کل شاید بیس آدمی مارے گئے اور سبوک میں جو ہے کو آدمی مارا ہی نہیں گیا تو اس نے کوئی آزادی نہیں مارا کیا. اور اس نے بڑے بار کی بات میں فرق کیا تو اب آپ بتائیں کیا یہ آپ کی پوری جو سالہ نبود کی زندگی میں جتنی جگہیں ہوئی ہیں ان میں ایک ہزار اور تیس آدمی مارے گے. ایک ہزار تیس آدمی ہیں سات سو کفان ہیں اور تین سو کے قریب مسلمان تھے سو ہے جبکہ دوسری جنگ عظیم میں ایک کروڑ اکتیس لاکھ آدمی مارے گئے ہیں دوسری جنگ عظیم ایک کروڑ اکتیس لاکھ آدمی مارے گئے اور یہ جنگ ہوتی ہے ٹینک کی, کی جنگ ہوتی ہے اور گولی ہوتی ہے اس میں فوج والوں کی یہ وہ ہے رپورٹ ہے کہ ایک دس کے ساتھ دس پیوٹی دس زخمی ہوتے ہیں گویا ایک کروڑ اکتیس لاکھ بارے گئے اور اس کو دس ہزار بنے تو تیرہ کروڑ جو ہے وہ ہوئے ڈسیبلڈ ہوئے اتنے ساتھ ڈسیبلڈ ہوتے ہیں ایک کروڑ اکتیس لاکھ کو جانے ضائع ہوئے ہیں اور جنگ کی بنیاد کیا تھی جنگ کی بنیاد یہ تھی کہ ہٹلر چاہتا تھا کہ ہم ساری دنیا پر چھا جائیں اور بتانیا چاہ رہا تھا کہ ہم سال یہاں پر چھا جائیں جرمن جیسے وہ نیشنلزم کے نظریے کو لے کر لڑ رہے تھے اور برطانیہ والے ایک امیر پرستی ہے اور وہ جو ہے مرضی محبت ملک پرستی قوم پرستی ملک پرستی لڑ رہی جہاں پر قوم قوم سے نہیں لڑا کرتی نظریہ نظریے سے لڑا کرتا بار اتنی اتنا خوشتخور ہوا ہے پھر آخر میں جس وقت کہ وہ اسپیچ ختم ہونے کی ہوئی تو میں نے برطانیہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک جدوجہاد ایک جہاد بتاتا ہوں اسے اگر آپ کر لیں تو اس کا عجیب بسرات ہوں وہ جہاد کیا ہے میں نے کہا کہ بی سو کوالیفائڈ دیو بیکم اینڈ ریسپانسبل فار دس کنٹری اتنے ہنر بند بنو اتنے کوالیفائیڈ ہو جاؤ اتنے ہنر بند بنو اتنے کوالیفائیڈ ہو جاؤ کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں گے جب آپ الگ درجے کے ڈاکٹر ہوں گے الگ درجے کے انجینئر ہوں گے الگ الگ کے سائنٹسٹ ہوں گے تو ہر ملک چاہے گا کہ آپ اس میں ہوں اسٹریڈیا نے ابوال کلام مسلمان کو سفر بنایا کیونکہ سائنٹسٹ ہے ان کے لیے میزائل بنا ہے ہماری صبائی کا میزائل بنا کر ہندو کی آسمس لے دیا. اس کے آسمس سے دیا میں اس بات سے آدمی کی راجنیتی ہے کہ میں مسلمان ہوں مسلمان نے یہ تو اسلام اور مسلمان کے مفاد میں استعمال ہونا پڑے گا نا بیٹا میرا ہو اور دوسری طرف سے مچھ پرفائی کرنے کے لیے آ جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ بیٹھے کا رشتے گرام کی رہتے ہیں کتنے ہنرمان بنو کہ آپ اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جائیں گے اینڈ بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ بی سو آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ دیٹ د کی ناٹ در کنٹری وداؤٹ یو کہ آپ اتنے جانبدار ہوں اور اتنے محنتی ہوں کہ یہ لوگ اپنا ملک تمہارے بغیر چلا نہ سکیں گیس یو گیس دیو تھری سے یو ول وداؤٹ ایوری باڈی اور اگر آپ ان تین چیزوں کو حاصل کر لیں ہر اکادمی آپ سے محبت کرے گا اور بڑے خوشی ہوئے واقعی جہاز جو بیاج ہوا وہ سوچتے کسی کو دن خوف نہیں ہوا جو بہار کے تو اور جو یہ جو جس کے نتیجے میں مسلمان اس بات کو حاصل کریں تو واقعی کہ اس بات کو حاصل کر لیں تو یہاں ہر اکادی ان سے محبت کرے جو انڈونیشیا ملیشیا کا علاقہ ہے نا اس کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، یہاں کوئی سامی رشک نہیں آیا یہاں تاجروں کے بارہ خاندان آئے کاروبار کے لیے اور ان تاجروں کے بارہ کی, جو کی با مقصد زندگی تھی ان کی صرف تجارت کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد اللہ کے دین کی دعوت تھی اللہ کے دین کا پھیلانا کا مقصد تھا تجارت ساموی بات تھی ان بارہ خاندانوں نے اگر کام کیا ہے انڈونیشیا ملیشیا جو ہے ان بارہ تاجروں کے خاندانوں کے ہاتھوں کنورٹ ہوا ہوا ملک ہے اور پھر یہ لوگ جا رہے تھے جہاز میں طوفان آیا جہاز طوفان نے پھنس گیا آپ جو ہے سوالیاں ملا کو گر دیا تھے ملالی ملا کو گئے تم بڑے منوز ہو تمہاری وجہ جہاز پھنسے ہو گئے تم بڑے نیالوں نے جہاز گرانے کے گدمی کر دیا تمہیں پھنسا مر رہے ہیں اور ایسے میں, میں کچھ لوگ اسے بیٹھے ہوئے تھے انہیں مسلمانوں کے خاندان وہ کونوں میں چاروں کونوں میں کشتی کے گئے اور وہاں نے ہاتھ پھائے دعائیں مانگی اللہ ہم بڑے گناگار ہیں اور ہمارے گناہوں گناس یہ طوفان آیا ہے یہ آلہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ہمیں اس مصیبت سے نکال ہمیں اس طوفان سے نکال آپ کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کچھ لڑ رہے ہیں یہاں تک کہ جہاز طوفان سے نکل گیا سب لوگوں نے کہا یہ لوگوں کی دعا جن لوگوں کی برکت سے ہوئے ہم نے آپ سے جا کر اپنے ملک کے فرماروار سے کہا کہ باہر کے لوگ تھے وہ دعائیں کرتے کر رکر رکر رہے تھے ان کی دعاؤں سے جو ہے ہم بچے ہیں یہ بنگال کا علاقہ برما آسام کا علاقہ اس علاقے کے اس وقت کا جو فرماروا تھا اس نے ان کو روک دیا کہ آپ لوگ اگر ہمارے ملک کے چاروں کونوں پر آباد ہو جائیں تو میرے لیے بہت برکت ہوگی جی. وہ چاروں کونوں پر آباد ہوئے جی. چاروں کونوں سے نام شروع کیا پورے علاقے کو اسلام میں داخل کری انہی کا خاند، خاندان حج کے موقع پر آ رہے تھے کہ دیبل کے پاس کراچی کی کا پر نام دیبل ہے دیبل کے پاس بعد رجادار کے ڈاکور ان کو لوٹا اور اس کے نتیجے میں محمد ملکاسر محمد اللہ لے کے بارہ ہزار کا لشکر آیا ہے اور کراچی سے لے کر ملتان تک علاقہ اس نے پتہ کر دیا تو سچ بات یہ ہے کہ ایک روایات, روایات والی قوم ہو جس نے دنیا کو سنبھالا تھا اور دنیا میں ہمن و امان صلح راشٹری عدل و انصاف کو قائم کیا تھا اے مسلمان آج اب تھی جگہ سے معذور ہوا تو تاگر کا توازن جو ہے وہ کپڑ کی طرف چلا گیا آج اسلحہ پیسہ اور قوت جو کفر کے پاس ہے اور جب کمر کے پاس قوت آ جائے آ جائے تو اس کا واحد مقصد ہوتا ہے کچھ تو خون کرنا بمباریاں کرنا اور دنیا کے انسانوں کو خاتمہ کر کے ان کے وسائل پر قبضہ کرنا آج امریکہ اس بات کو لے کر ساری دنیا میں چل پڑا ہے لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اللہ دوبارہ صلاح ترم کا خاتمہ کرے گا اور انشاءاللہ بول اللہ بول میں حق کو صاف کریے نا اللہ پاک قبل کی توحفی کتاب